بسم اللہ الرحمن الرحیم چونواں مکتوب مرید کو رغبت دلانے کے بیان میں اے بھائی شمس الدین اللہ تم کو اپنی بندگی کے زیوروں سے آراستہ کرے سلام و دعا مطالعہ کرو واضح ہو کہ جب مرید نے اپنے کو مرید کے نام سے ظاہر کر دیا اور مریدی کے لباس سے اپنے کو آراستہ کر لیا تو اس کی شرط یہ ہے کہ تحقیق کی انتہا تک اس کی صداقت کو پہنچا دے اور سراط مستقیم پر قدم رکھے استغفار اور توبہ کا سرما ہر وقت آنکھ میں لگاتا رہے اور خدا کی تجرید و تفرید کا خرقہ پہن لے اور ساخیئے ست کے ہاتھ سے طلب کی شراب پیے اور شریعت کی نیام سے اپنی ہمت کی تلوار نکالے اور اپنی راہ میں نفس سے کافر کا شر و فساد نہ آنے دے اور سکر یعنی مستی و خود فراموشی او سہو یعنی حضور حضوری بہوش و حواس او اسباب یعنی ثابت قدمی اور محف یعنی غم گشتگی غم گشتگی کی راہ میں پاؤں رکھے سفلی یعنی عالم دنیا اور علوی یعنی عالم بالا کو زیر و زبر کر کے رکھ دے جب ارادے کی حقیقت اور طلب کی لذت کی عادت پڑ گئی اور ریاضت و مجاہدے کا پھل اور اس کے فائدے حاصل کر لیے اور گردش آ... گردش اور روش کے مقام میں پہنچ گیا اور سالک کی منزل اور اس کے درجے میں داخل ہو گیا اور مردان خدا کے مقام میں اس نے جگہ پا لی اب اگر اس سے کوئی سوال کرے کہ تم مرید ہو تو جواب نے جواب دے کہ خدا نے اگر چاہا تو ہو سکتے ہیں تاکہ اس کے بعد واتن کی داد دی جا سکے اور دعویوں سے راستے سے پاؤں سمیٹ لے بصیرت اور معرفت والے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں نے کسی مقام میں اپنے کو دیکھا ہی نہیں ان کو جو کچھ بھی پونجی حاصل ہوئی ہے وہ اس سے بے پروہ نہیں ہوئے اور اس کو کبھی نظر میں نہیں لائے ایسا بہت ہوا ہے کہ کسی پیر جاتی نے ستر ستر برس تک عبادت و بندگی کی ہوا کی ہو اور اونچے مقام تک پہنچ بھی گیا ہو ایسا شخص آخر میں قہر بے علت کا نشان بن گیا و بدالحم اللہ ملم یقون یا تسبون ان پر خدا کی طرف سے وہ ظاہر ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا اے بھائی جس کا کام قا... جس کا کام کہار و جبار کے دربار سے تعلق رکھتا ہے ایسا کہار و جبار جو آٹھوں بہشت کو دوزخ اور جہنم کو سراسر جنت بنا کر رکھ دے اور کعبے سے کلیسا اور بدخانے سے کعبہ بنائے اور ملکوت کے فرشتوں کا لباس بدن سے اتارے اور ناپاک شاطین کو ملکی خلعت پہنا دے اور قدسیوں کا تاج ان کے سر پر رکھ دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو طاہرین کے گروہ کے سردار تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے معصوم کہ کبھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہی نہ ہوا نہ کسی گناہ کا خطرہ ان کے دل میں گزرا سبھوں کو ایک زنجیر میں باندھ کر دوزخ میں ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے تو اس کو نہ کسی کا ڈر اور نہ کسی کا اندیشہ ہے اس پر یہ کمال کہ اس کے انصاف کا دامن ظلم کی گرد سے بالکل پاک و صاف رہے گا جہاں یہ حال ہو وہاں کسی کو آرام و سکون اور بے خوفی کیوں کر نصیب ہو اور کوئی خودبینی کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے وہ ایک جو سات لاکھ برس تک تقدیس و تصبیح کا سرمایہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا اور تمام ملائقہ کا استاد تھا اس نے ایک ہی دفعہ انا کا لفظ نکالا تھا پھر دیکھ لیا جو دیکھنا تھا اور اس کا نتیجہ پا لیا جو پانا تھا ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مقام قدس میں تمہارا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ جب سے ہم میں سے ایک کو باہر نکال پھینکا گیا ہے اپنے اپنے مقام پر کوئی فرشتہ مطمئن نہیں ہزاروں طالبوں کی زبانیں اس کی بے نیازی نے گونگی کر دی ہیں اور لاکھوں دل جلے مریدوں کو بے پروائی کے دریا میں ڈبو دیا ہے اور ہزاروں ہزار دوستوں کے کلیجے غیرت کی آگ میں بھون دیے گئے ہیں اور حضرت رب العزت کے یہاں سے آواز آتی ہے کہ تمہاری ہستی نیستی کی طرح ہے ایک بزرگ نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے شیر منچون تو ہزار آشق از غم کشتم کالودا ناشد شد بخونے کس انگشتم میں نے تیری طرح ہزاروں عاشق کو عاشق کو غم کی تلوار سے قتل کر دیے ہیں اس صفائی کے ساتھ کہ میری انگلیاں بھی کسی کے خون سے آلودہ نہ ہوئیں اے بھائی اگر سارے ملائکہ کی تہارت و پاکیزگی ایک ہی مرید کی ذات میں جمع ہو جائے اور کل آدمیوں کی عبادت و بندگی صرف ایک مرید کو حاصل ہو جائے اور وہ اپنے کوئی کتے سے بہتر اور اچھا سمجھے تو بلاؤں کا نشانہ بن جائے گا اس کے یہ مانی ہوئے کہ قبر کا شائبہ اس میں اب تک باقی ہے بڑا ہی خطرہ ہے کہ کہیں شربت کا گھونٹ اس کے حلق میں بھی نہ ڈال دیں جو کبھی ایک ابلیس کو پلایا جا چکا ہے اور وہی دھبا اس پر نہ لگا دیں جو اسے لگایا گیا ہے ہر وقت ڈرتے اور سہمتے رہنا چاہیے اپنی طاعت و بندگی کو ناقص اور اپنی ایمان کو کفر اور تقویٰ اور کو گناہ سمجھنا چاہیے اپنی پاکیزگی اور صفائی کو گندگی اپنی ذات کو بتخانہ اپنے جبا و دستار کو زنار اور بت خرقہ و مسلح کو نصرانیوں اور ترساؤں کی سلیب جاننا چاہیے yeah یہ سب باتیں اس مرید کے حق میں ہیں جس نے ارادت کی شرطیں پوری طرح ادا کی ہوں اور ارادت کی حقیقت تک پہنچ گیا ہو یہ اس کی سلامتی کی نشانی اور منتہائی منزل تک پہنچ جانے کی علامت ہے مگر وہ جو اپنے غرور اور گھمنڈ میں ہے مست ہے اور ایک حرف بھی نہیں جانتا ہے اس میں محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے یہیں سے عالم او جاہل کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور دونوں کی روے ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں صورت سے معانی اور حقیقت سے تکبر اور سے معرفت اور تاریکی سے روشنی اور مبتدی سے منتحی کی تمیز کی جاتی ہے لوگوں نے کہا ہے فل بدایتی نت فی نتقن اور فن نہایتی فی سکوت ابتدا میں گفتگو ہی گفتگو اور انتہا میں خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے مبتدیوں کو صرف زبان ہوتی ہے اور منتحیوں کو نہ زبان نہ گویائی جس طرح بلبل ہزار داستان دن رات چہکتی اور نغمے سناتی ہے اس کی قیمت ایک روپیہ ہوتی ہے عباس جو زندی پر کچھ نہیں بولتا ایک ہزار روپے دام لگائے جاتے ہیں قیمت باز کس نداند گفت قیمتیں بلبلے بود دانگے این تفاوت میان شان اس چیست آ کند کان این کند بانگے بانس کی قیمت کی کوئی حد نہیں بتا سکتا اور بلبل کا دام ایک دمڑی یا اچھے دام ہوتا ہے جانتے ہو قیمت کا اتنا فرق کیوں ہے وہ کارنامہ انجام دیتا ہے اور یہ صرف بات جانتا ہے جو مبتدی کے لیے اسبات یعنی قابل قبول ہے وہ منطحی کے لیے نفی یعنی قابل ترک اور جاہل جس کو معلومات سمجھتا ہے وہ عالموں کے لیے زنار داری اور بد پرستی ہے خداوند بند تم کو مریدی کی راہ میں قبول فرمائے اور دانائی اور بینائی عطا کرے جس سے محقق اور گمراہ معرفت و ضلالت ضلالت عالموں اور جاہلوں کی روش اور سنت و بدت میں تمیز کر سکو ہر ایک بات کو جہاں تک پہچاننے کا حق ہے پہچانو اور کی راہ درست کرو بظاہر اگر تھوڑا ہو پھر بھی اس کے فائدے بہت ہیں اس کے فضل و احسان کی مدد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اعلی ازام کی برکت اور وسیلے سے ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھو دل کو وسوسوں اور کسی دوسری طرف توجہ کرنے سے بچاؤ ایک شخص حاتم اسم قدس ص اللہ وسلح کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کی اوقات بصری کا کیا سامان ہے کیونکہ بظاہر کوئی وجہ معاش نظر نہیں آتی آپ نے فرمایا کہ خدا کے خزانے سے اس نے کہا کہ کیا آپ کے لئے آسمان سے روٹیاں ٹپک پڑتی ہیں آپ نے فرمایا اگر زمین اس کی ملکیت نہ ہوتی تو آسمان سے بھیجتا اس نے کہا ہم لوگوں کو باتوں سے بہلاتے ہو ازبان بند کر دیتے ہو آپ نے کہا آسمان سے بھی یقینی کلام کے سوا اور کچھ نازل نہیں ہوا ہے اس نے کہا میں تم سے دلیلوں سے نہیں جیت سکتا آپ نے کہا ٹھیک ہے حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا کہا گیا ہے کہ ایک بار حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ایک مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور معاش کی تنگی اور بال بچوں کی زیادتی کی شکایت کی حضرت شبلی نے فرمایا گھر لوٹ جا جس کو خدا کی روزی پر بھروسہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے وسلام